خواتین حضرات السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ پروگرام احکام شریعت اور زکوۃ سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے کیونکہ رمضان کے کی مہینے میں خاص طور پر زکوات کی ادائیگی کا ذوق بڑھ جاتا ہے حالانکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا تعلق رمضان سے بالکل بھی نہیں ہے تو اس پھر بھی بہرحال زکوات لوگ کثرت سے رمضان میں ادا کرنا پسند کرتے ہیں لہٰذا زکوٰۃ کے کچھ مسائل آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو اس مال کی مقدار کو جاننا ضروری ہے کہ جس پر سال گزر جائے تو انسان پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے تو تمام اگر زکوات کی شرائط وغیرہ کا اور جو اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ نکالا جائے تو چند قسم کے مالوں پر زکوات بنتی ہے نمبر ایک تو آپ کے پاس سونا ہو اگر وہ ساڑھے سات تولہ سونا ہے تو اس پر ایک سال گزرنے پر زکوت بنتی ہے یا پھر ساڑھے باون تولا چاندی ہو یا اتنا کیش روپیہ ہو یا پرائز بانڈ وغیرہ ہو کہ جن کی مالیت ساڑھے باون تولا چاندی تک پہنچ جاتی ہو جو آج کل کے اعتبار سے سولہ ہزار سولہ ہزاری سترہ ہزار تقریباً بنتے ہیں ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں جب آپ زکوات کی ادائیگی کا ارادہ کریں یا حساب کا ارادہ کریں اس وقت کسی بھی سنار سے اگر آپ ساڑھے باون تولہ چاندی کا موجودہ ریٹ معلوم کرنے تو بہتر ہے تو ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون چاندی یا اتنی مالیت کے پرائز بانڈ یا کیش روپیہ ہو یا ایسا آپ کے پاس مال ہو جو مال تجارت ہے یعنی آپ نے اس مال کو بیچنے کی نیت سے ہی خریدا ہو یا آپ کے کارخانے وغیرہ میں فیکٹری میں کوئی پروڈکٹ تیار ہوتی ہے یا آپ کا کپڑوں کا گارمنٹس وغیرہ کا کاروبار ہے اور وہ پیس وغیرہ جو بالکل تیار شدہ ہیں جن کو بھی آپ بیچیں گے یہ مال تجارت ہے اگر اس کی مالیت بھی ساڑھے باون سولہ چاندی تک پہنچ گئی تو یہ ایک ایسی مقدار ہے کہ جب مال اس مقدار تک پہنچے گا تو آپ وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لیجئے یاد رکھیں کہ جانوروں پر بھی زکوات ہوتی ہے لیکن چونکہ ہمارے ہاں اب عموماً اتنے کثرت کے ساتھ جانور نہیں ہوتے ہیں اور وہ اس کے لیے شرط بھی ہوتی ہے کہ وہ جانور سال کا اکثر حصہ جنگل میں جا کر چرتے ہوں یعنی اپنے پاس سے مالک پیسہ خرچ کر کے ان کو نہ کھلاتا ہو فری میں وہ کھاتے ہوں تب کہیں جا کر زکات بنے گی اس لیے ہم جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں بس یہ مال آپ یاد رکھیے گا سونا چاندی پرائز بانڈ کیش روپیہ یا مالے تجارت ان کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے جب ان کی مخصوص مقدار پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی لیکن یہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی صرف عقل بالغ پر ہوتی ہے پاگل و بجنون پر نہیں ہوتی ہے نابالغ پر زکوات نہیں بنتی ہے ایسے ہی اس کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے غیر مسلم پر زکوۃ نہیں ہوتی ہے لہذا اگر کوئی غیر مسلم اسلام لے کر آیا تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ زمانے کفر کی زکوٰۃ بھی ادا کریں کیونکہ زکوٰۃ تو بنتی ہی مسلمان پر ہے کافر پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے لہٰذا اس زمانے کے زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو مسلمان ہو عقل رکھتا ہو بالغ ہو اور اس کی ملک میں جو ہم نے مخصوص مال مخصوص مقدار میں ذکر کیے وہ مال موجود ہو اور اس پر پورا سال گزر جائے تب کہیں جا کے اس مال کے ڈھائی پرسینٹ پر زکوٰۃ بنتی ہے یعنی سو پہ ڈھائی روپے ڈھائی فیصد زکوات ہوتی ہے اب اس میں مسئلہ یاد رکھیے گا کہ اس کے حساب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر جیسے یہ مخصوص مقدار جیسی ہی آپ کے پاس ہو آپ وہ تاریخ نوٹ کر لیں ساڑھے سات تولہ سونا ہے بال ہو گیا تو آپ اسلامی تاریخ نوٹ کر لیں یا ساڑھے باون تولا چاندی یا اتنا روپیہ یا کیش پیسہ وغیرہ اور بل اگر یہ بھی آپ کو ذمہ ناز کر دیتا ہوں کہ سونا مثلا ساڑھے سات تولا نہیں ہے دو تولہ ہے مثال کے طور پر تو کیا آپ اس پر زکات بنے گی کہ نہیں بنے گی یا اس کو ہم حساب میں شمار کریں گے کہ نہیں کریں گے تو یاد رکھیں کہ جب یہ ہم نے کچھ قسم کے مال آپ کو بتائے سونا چاندی روپیہ مال تجارت پرائز بونڈ آپ کیش میں شامل کر لیں کسی میں افسر رہ لے رہا اس کو ذکر نہیں کرتا ہوں تو سونا چاندی روپیہ اور مال تجارت یہ چار قسم کے آپ ذہن کے اندر رکھ لیجئے مال کہ ان میں سے اگر کسی ایک سے مقدار پوری نہیں ہو رہی ہوتی اور دوسرا موجود ہو تو دونوں کو ملا کر پھر دیکھا جاتا ہے کہ ان کے مجموعے سے مقدار بنتی ہے کہ نہیں بنتی اگر بنتی ہوگی تو سال شروع ہو جائے گا ایک کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مسائل کنٹینیو رکھیں گے السلام علیکم اللہ وبرکاتہ خرات السلام علیکم وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی فرمائیے پہلے تو معذرت آپ کے ٹاپک میں جو ہے وہ میں نے خبر پیدا کیا معذرت آپ سے جو ہے ایک کوشچن تھا اور ایک کنفیوژن تھی جو ڈکلیئر کرنی تھی مجھ کو تھوڑا سا بولن نواز یہ تھا اب آواز آ رہی ہے جی سوال یہ تھا کہ یہ ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز جو ہوتی ہیں یہ مختلف پیکیجز دیتی ہیں ایس ایم ایس کے یا کال کے اور جب ہم ان کو ایکٹیویٹ کرواتے ہیں تو یہ ایک مطلب یعنی ہمیں ڈیٹ دیتی ہیں اس ڈیٹ تک اگر ہم اس کو یوز کریں تو ٹھیک ورنہ ہمارے پیسے آئے جاتے ہیں اس کے بارے میں ہمیشہ شرعی کیا ہے اور ایک کنفیوژن جو تھی تو وہ یہ تھی کہ جو ہے پچھلے سالوں میں بھی پندرہ رمضان و مبارک جمعے کی پڑی تھی تو اس یہ بات جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی کہ فجر کے بعد ایک سنگھاڑ سنائی دے گی اور مطلب وظیفہ وغیرہ تھا کیا کچھ ایسا ہے اگر ہے تو پلیز برائے مہربانی بتائیں جی میں ان شاء انشاءاللہ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آج کل ہمارے ہاں یہ جتنے بھی آپ نے ٹیلی کمیونیکیشن وغیرہ کی یہ کمپنی جتنی بھی موبائل کمپنیز ہیں یا پی ٹی سی ایل بھی جیسے ہیں مثال کے طور پر یہ جو کارڈز وغیرہ جاری کرتے ہیں شرائن تو ان کی بے ہی ناجائز ہے اگر ہم سابق ادوار کے حساب سے دیکھیں تو کیونکہ یہ کوئی مال نہیں ہے کیونکہ حق یعنی صرف استعمال کا حق اس کو فقحا نے مال قرار نہیں دیا ہے لیکن اب موجودہ دور کے اعتبار سے مال کی تعریف میں تھوڑی سی تبدیلی ماننی پڑے گی اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کلام کریں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد بریک سے پہلے بہت سارے کوششن جمع ہو گئے ہیں کچھ اور کالس بھی آئی تھیں بہن نے پوچھا تھا جو کالنگ کارڈ وغیرہ ہوتے ہیں یہ جب ہم خریدتے ہیں تو اس میں یہ شرط لگا دی جاتی ہے کہ آپ کو اس ڈیٹ تک اس کو یوز کرنا ہے ورنہ پھر ایکسپائر ہو جائے گا تو یہ شرط لگانا کیسا ہے تو یہ میں آپ کو خدمت میں اثر کر رہا تھا کہ اصل میں ہم کارڈ نہیں خریدتے بلکہ کارڈ کے استعمال کا حق خریدتے ہیں تو یہ پہلے دور میں تو حق کو مال تصور نہیں کرتے تھے لہٰذا بے اس پہلے دور کے اعتبار سے تو ناجائز نظر آتی ہے لیکن موجودہ دور کے اعتبار سے چونکہ اب حقوق کی بہ ہو رہی ہے خرید و فروخت ہو رہی ہے تو بے تو صحیح ہے لیکن کمپنیز کی یہ شرط لگانا کہ آپ نے اس وقت سے پہلے پہلے اس کو خرچ کرنا ہے یہ بہر شرط یہ ناجائز ہے اس پر اگر کوئی توجہ فرما جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے بہر ان کے بھی اپنے کچھ مسائل ہوتے ہیں لیکن بہر الشرعی اگر نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ کنڈیشن بالکل غلط ہے لیکن لوگ مجبور ہیں اگر کوئی خریدے گا اس شرط کے باوجود تو بہرحال مطلب اب وہ بائک کی شرائط تو یہاں پہ پوری نہیں ہو رہی لیکن امید ہے کہ اللہ تبارہ کا وطلا درگزر فرمائے گا بہن نے کہا سنا ہے کہ رمضان میں فجر کے بعد کچھ چنگھاڑ سنائی دے گی پیچھے مرتبہ بھی سنا تھا کہ پتہ نہیں کس کو سنائی دے گی واللہ اللہ علم ثواب اس قسم کی افواہوں پر کان نہیں دھرنے چاہیے ایسی کوئی بات نہیں ہے بہن نے پوچھا سننا تع موقع نیت کیا ہونی چاہیے غالبان وہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بعض لوگ نیت کے اندر یوں کہہ دیتے ہیں کہ سنت کی نیت کرتے ہوئے کہ واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بالکل غلط الفاظ ہیں نیت میں یہی کہنا ہوگا کہ نیت مثلا نیت کرتی ہوں میں چار رقط نماز سنت مؤقدہ واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیونکہ ہم ہر عبادت اللہ کے لیے کرتے ہیں اگر معاذ اللہ کسی نے یہ قبض اور ارادہ کر لیا کہ ہم رسول کے لیے عبادت کر رہے ہیں تو وہ کافر ہو جائے گا اس لیے یہی الفاظ ادا کیے جائیں ایک بہن نے کہا کہ اگر پیریڈس کے دنوں سے پہلے کوئی ایسی ٹیبلٹ یوز کر لی جائے کہ ان ایام میں پیرئڈس وغیرہ نہ آئیں تو کیا پھر روزہ حج اور عمرہ ادا کیا جا سکتا ہے تو اس طرح آسان سے اصول یاد رکھیے گا کہ جو ایام مخصوص ہم کہتے ہیں ان کا تعلق خون کے نکلنے سے ہے ان دنوں کے آ جانے سے نہیں ہے لہذا اگر ٹیبلٹ کی وجہ سے خون وغیرہ رک گیا ہے اور وہ ایام مخصوص آ گئے ہیں تو اور کا نام ہے او ان کا یہ لقب ہے یہ نام ہے بہرحال وہ سکھوں کے بزرگ تھے گرو نانک ان ہے نام ان کا ایک پوچھا کہ ادھار ہے تو کیا زکات میں نے اپنے بیٹے کو کچھ کاروبار کے لیے ادھار دیا تھا تو کیا اس پیسے پہ زکات سال ب سال بنے گی تو جہاں ہر ایسا ادھار جس کو آپ نے دیا ہو اور سامنے والا اس ادھار کا اقرار کر رہا ہو انکار نہ کر دے مثلا کہہ دے آپ نے دیا ہی نہیں مجھے کچھ تو, تو زکات تاقت ہوتی ہے لیکن اگر وہ قرار کر رہا ہے تو اس پر سال ب سال زکات بنتی رہے گی یعنی آپ حساب دوسرے مال کے ساتھ اس مال کا بھی کریں گے لیکن اس مال کی زکات کی ادائیگی اس وقت لازم آئے گی جب وہ مال آپ کے قبضے میں آ جائے گا یعنی سال ب سال بنتی تو رہے گی حساب کر کے رکھتے جائیے جب وہ مال ملے گا تب ادا کرنا واجب ہے اس سے پہلے ادا کرنا واجب نہیں ہے ہاں آپ ادا کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے لیکن آپ پر واجب نہیں ہوگا ایک ہی بہن نے پوچھا کہ کیا روزے کی حالت میں سرما لگانا جائز ہے تو جی ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سراہتن اس کی اجازت مرحمت فرمائی جہاں سرما بالکل جائز ہے بہن نے کہا بعض اقتصاد قبر پہ کچھ پڑھائی وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں قرآن وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک دو تین مرتبہ چھینک آ جاتی ہے یہ کیا ہے تو اس کی کوئی لاجک شریعت نے کوئی ایسی بیان نہیں کی ہے ہاں گفتگو کرتے ہوئے اگر چھینک آ جاتی ہے تو یہ گفتگو کے سچ ہونے کی علامت قرار دی گئی ہے یہ سوال کیا کہ کیا حالت روزہ میں مہندی لگا سکتے ہیں تو جی ہاں مہندی لگانے میں شرم کو حرج نہیں بشرطے کے روزے کو بوجھ سمجھ کر اور ٹھنڈک کے حصول کے لیے یعنی بوجھ سمجھ کر پھر ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے لگائی تو یہ منع ہوگی ویسے لگائی روزے کو بوجھ نہیں سمجھ رہے ہیں تو اس میں شرم کو حرج نہیں ایک کال لیتے ہیں پھر سوالات کے جوابات السلام علیکم وعلیکم السلام جی میرا سوال یہ تھا کہ جس مکان میں ہم رہ رہے ہیں یا کسی دکان میں کما رہے ہیں یا فیکٹری کی جو جگہ ہے اس کی جو مالیت ہے اس کے زکاٹ ہے اور یہی سب ہو گیا جی میں ایک یہ سوال کیا گیا کہ کیا سر پہ اگر مہندی لگائی جائے تو مہندی سمیت نماز ہو جائے گی اگر آپ نے پہلے وز وغیرہ کر رکھا تھا اب آپ نے سر پہ مہندی لگا لی تو بالکل ہو جائے گی لیکن سر کو ڈھکنا لازم ہوگا کوئی موٹی چادر سے آپ کو ڈھکنا ہی پڑے گا جیسے بال چھپاتے ہیں یہ سوچ کر کے مہندی لگی ہوئی ہے دوپٹہ وغیرہ خراب ہو جائے گا اگر نگے سر نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی یہ پوچھا کہ کیا تراوی میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک ہی صورت پڑنا کافی ہے تو جی ہاں ایک کافی ہے ویسے اگر آپ چاہیں تو تین مرتبہ سورہ خلاص پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی ایک سے زیادہ سورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں ہر رکعت میں کم از کم ایک سورت تو پڑنی ہی ہوگی ایک بہن نے سوال کیا کہ ان کے پاس ایک پلاٹ تھا جو مکان بنانے کی غرض سے ہی رکھا ہوا تھا اب اس کو بیچ دیا اور اس پر ابھی سال نہیں گزرا ہے تو کیا زکات بنے گی تو نہ تو اس پلاٹ پہ زکات تھی کیونکہ وہ مال تجارت نہیں تھا اور اب اس کا اگر کیش آپ کے ہاتھ میں آ بھی گیا تو جب تک اس پر سال نہیں گزرے گا زکوات نہیں بنے گی لیکن یہاں یہ توجہ رکھنا ضروری ہے کہ جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو حساب کرنے کا طریقہ بتایا کہ جب آپ کے پاس کچھ مالیت جمع ہو جائے تو اسلامی تاریخ نوٹ کر لیں اور باقی جو مسئلے کا حل ہے وہ بتاؤں گا ایک مختصر سے بریک کے بعد سر وحمن رحیم بہن نے کیا تھا کہ حضرت علیہ سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ افدس تک کے واقعات پر مشتمل کتاب کا نام, نام بتا دیں تو یہ اردو میں تو جو قصے سے کہانیاں ملتے ہیں یہ عموماً ناقابل اعتبار ہوتے ہیں ویسے عربی میں کتاب البدایہ ون علامہ ابن کثیر دمشقی معلوم کر لیں اگر مل جائے معلوم کر لیں اگر مل جائے کہیں سے تو یہ پڑھیں اچھی کتاب ہے اس بارے میں ولی کی پہچان معلوم کی کہ کیا ہوتی ہے تو ولی کی کوئی شناخت نہیں ہوتی ہے وہ بالکل عام انسانوں کی طرح لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ ولی جو ہوگا اس سے کوئی بھی کام خلاف شرع صادر نہیں ہوگا ہوگا بھی تو وہ فوراً اپنے کو رجوع کر لے گا اور وہ اس پہ اصرار یعنی اس پہ دوام استقامت میں رکھے گا تو یہ جو متوع شریعت اس کا ظاہر بھی اس کا باطن بھی نبی قدیم کے سنت پہ عمل کرتا ہو عالم بھی ہو تو پھر یہ کہ ہم اس سے اس نے زن قائم رکھ سکتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہوگا باقی جو بابے شابے آج روڈوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں اور مطلب یہ کہ نمازیں پڑھتے ہیں گالیاں بکتے ہیں چرس کی سگریٹیں منہ میں لگائی ہوتی ہیں اور انگوٹھیاں چڑھائی ہوتی ہیں لمبی لمبی زلفیں کندھوں کے نیچے لگی ہوئی ہیں داڑی خشخشی ہے یہ بالکل یہ نہیں ہوتی ہے اور سالہ سال سے نہائے نہیں ہوتے ہیں تو ماد اللہ کوئی ولایت گندے رہنے اور خلاف شرع امور کا ارتقاب کرنے کا نام نہیں ہوتا ان سے کوئی عقیدت قائم نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ ان سے عقیدت قائم رکھنے کا مطلب دین اسلام کی بدنامی ہے ایک یہ بھائی نے پوچھا کہ دکان شاید کرایے پر دی اور تین ہزار روپے مہینہ آتا ہے تو کیا دکان یا اس سے کرایے زکاط ہوگی تو دکان پر تو نہیں ہوگی اس تین ہزار روپے مہینہ جو آپ کے پاس آتا ہے اگر دیگر مال کے ساتھ مل جائے جیسے ہم نے نصاب کے آپ کی مقدار بتائی ہیں ساڑھے سات تو لہ سونا ساڑھے باون تو چاندی یا 16 سترہ ہزار روپے یا اتنا مال تجارت اگر پہلے سے کچھ سال آپ کا ان مالوں پر چل رہا تھا تو پھر اس پیسے کو ساتھ ملا لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ زکات بن رہے کہ نہیں بن رہی ویسے تین ہزار روپے پر زکوت نہیں بنے گی یہ بیک بھائی نے سوال کیا کہ نقشے نال پاک یہ بکتی ہیں بازاروں میں ان پہ نام بھی لکھے ہوتے ہیں سرکار کے اللہ کے آیات لکھ دی جاتی ہیں اس کی ساری حیثیت کیا ہے تو میرا مشورہ ہمارا مشورہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ یہ اگر نقش آپ چھاپے بھی ہیں تو کچھ بھی نہ لکھیں نہ اوپر نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں کہیں پر بھی نہ لکھیں کیونکہ عوام عوام ہوتی ہے ان کے ذہن میں اس کو دیکھ کر بہت ساری بدگمانیاں آتی ہیں انتشارات پیدا ہوتے ہیں لوگوں کے ذہن میں اعتراضات پیدا ہوتے ہیں جواب دینے والا کوئی بھی نہیں ہوتا اور وہ بے ادبی کے مرتکب ہو جاتے ہیں اس لیے یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے یہ کوئی کمال کا کام نہیں ہے کہ ایسے نقش چھاپے جائیں گے جن میں اللہ کا نام بھی لکھا ہے رسول کا نام بھی لکھ دیا آیات بھی اس کے اوپر لکھ دیا اور اس کو اپنا پیسہ کمانے کے لیے لوگوں میں عام کر دیا گیا اور لوگ شدید بد گمانے کا شکار ہیں اس لیے گزارش یہ اگر چھاپنا ہی چاہیں تو کچھ بھی اوپر نہ لکھیں تب چھاپیں ایک ہی بہن پوچھا ہے کہ پرانے کپڑے زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں کہ نہیں تو بالکل دے سکتے ہیں لیکن اس میں ہوگا یہ کہ ان پرانے کپڑوں کی موجودہ مالیت نکالی جائے گی مثال کے طور پہ جو پرانے کپڑے خریدتے ہیں ان سے آپ معلوم کریں کہ یہ کپڑے کتنے کے ہوں گے اس وقت جو ان کپڑوں کا ریٹ لگے گا اس کا حساب کریں گے مثلا زکوٰۃ آپ پر بن رہی ہے بالفرض فرض پانچ ہزار روپے اور پرانے کپڑے بہت سارے آپ نے ان کا ریٹ معلوم کیا تو بن رہے ہزار ہزار تو اب یہ نہیں کہ آپ ان کپڑوں کو دے کر زکت ادا کریں تو ساری ادا ہو جائے بلکہ ڈھائی ہزار کی ہی زکات ادا ہوگی تو ان کی مالیت نکالنی پڑے گی اسی طرح اگر کسی پہ پچاس ساٹھ ہزار روپے قرضہ ہے تو کیا زکوات بنے گی یا نہیں بنے گی تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے جو ہم بتانے والے تھے کہ آپ جتنا جو نصاب کے برابر مال ہے اگر اس پہ پورا سال گزر جائے مثلا سال گزرا تو آپ دیکھیں اس وقت آپ کے کتنا سونا ہے کتنی چاندی کتنا روپیہ کتنا مال تجارت ان سب کی موجودہ قیمت نکال کے ٹوٹل نکال لیں پھر اگر آپ پہ قرضہ ہے تو اس قرضے کو اس سے مائنس کریں گے اگر مائنس کرنے پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نصاب کے برابر رقم نہیں بچتی ہے مثال کے طور پر نصاب کے برابر رقم ہے سولہ ہزار سترہ ہزار روپے اب آپ کے بنے ہیں تقریباً سمجھ لیجئے ساٹھ ہزار روپے اور آپ پہ قرضہ ہے پچاس ہزار روپے تو ساٹھ میں سے پچاس نکالتے دیں صرف دس ہزار باقی بچتے ہیں تو آپ پہ زکوت نہیں بنے گی تو غرض ہے کہ ٹوٹل اماؤنٹ نکالنے کے بعد جو قرضہ ہے اس کو مائنس کیا جاتا ہے پھر دیکھا جاتا ہے جو بچا ہوا مال ہے وہ نصاب کی مقدار تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا اگر پہنچے گا تو ڈھائی پرسینٹ اس پر زکات بنے گی ورنہ معاف ہو جائے گی بھائی نے کہا کہ رہائش کا مکان ہے فیکٹری جس زمین پر ہے ان کی کیا مالیت کے حساب بھی کریں گے تو میں نے آپ کو واضح اصول بتا دیا سونا چاندی روپیہ اور وہ سامان جس کو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو یا رکھا ہوا ہو یہ ہے مالی تجارت تو فیکٹری اس میں شامل نہیں ہے رہائش کا مکان اس میں شامل نہیں ہے گاڑی پہننے کے کپڑے فریج ٹی وی وی سی آر ایئر کنڈیشن واشنگ مشین وغیرہ اس میں شامل نہیں ہو سکتے لہذا ان تمام چیزوں پر زکوت نہیں ہوگی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ساڑھے ساتھ تولہ سونا ہو تو اس پہ زکوت بنتی ہے ہمارے پاس مثلا دس تولا ہے تو کیا ساڑھے سات تولا کو مائنس کر کے زیادہ پر زکات دیں گے ٹوٹل پر ہوگی زکات ٹوٹل پر ہوگی باقی سارا سوالات کے جواب دیں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد کہیں آخری سوال یہ تھا کہ کسی نے کہا کہ دس تولا سونا ہے تو کیا اس طرح کریں گے کہ ساڑھے سات سونا کو ہٹا کر جو اوپر ہے اس پر زکات دیں گے تو ایسا نہیں ہے ساڑھے سات کو بھی ملائیں گے کل 10 تولا پر زکات بنے گی یہ جو ہم کہتے ہیں سا تولہ سونا کا حساب کریں یہ اس لیے تاکہ نصاب کی مقدار ہے یا نہیں اور زکوٰۃ بنی یا نہیں بنی سب اس, اس حساب کے لیے اور کل مال پر زکاط نکالی جائے گی میں نے کہا کہ کیا عورت برند آواز سے آمین کہہ سکتی ہے تو عورتیں برے آواز سے بالکل نہ کہیں آہستہ آواز سے کہیں تصبیح پر وظیفہ پڑھنے کا یہ کوئی منقول طریقہ نہیں ہے کہ وہ تصبیحات بعد میں ایجاد ہوئی دانے اندر گرانے چاہئیں باہر گرانے چاہیے, چاہیے سیدھے ہاتھ میں پکڑیں الٹے ہاتھ میں پکڑیں ان تکلفات کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کسی بھی ہاتھ میں پکڑ کر دانے اندر گرائیں باہر گرائیں سب پر بالکل جائز ہے اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کہتی ہیں جمعے میں خواتین جمع ہو جاتی ہیں سراد الگی کھٹی پڑتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں بشردے کے آپس میں غیبت اور چغلوں میں مشغول نہ ہو جائیں نفلی اعتقاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی مسجد میں کبھی بھی داخل ہو تو وہ نفل اعتقاف کی نیت کر لے تو رمضان کے دس دنوں کے علاوہ جو آخری دس دن ہیں ان کے علاوہ کبھی بھی کوئی احتکاف کی نیت آدمی کرتا ہے تو نفلی ہے بلکہ ان دس دنوں میں بھی اگر کوئی انسان پورے دس دن کی نیت نہیں کرتا احتیاط کی آٹھ دن کے سات دن کی نیت کرتا ہے تو سب کے سب نفلی احتکاف میں شامل ہوتے ہیں یہ کہ پوچھا کہ باہر کی کچھ کرنسی ہے وہ ریٹ بڑھنے کے انتظار میں گھر میں رکھی ہے جائز ہے کہ نہ جائز تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن سال ب سال اس پر زکاط ضرور بنتی رہے گی یہ حساب رکھیے گا یہ کہ اگر کسی نے قرآن پاک ہاتھ میں لے کر یہ قسم کھا لی تھی کہ نیل پالش آئندہ نہیں لگائیں گے اب کیا لگانے میں کوئی حرج تو نہیں کیوں نہیں حرج ہے یعنی اتنی آسانی سے بعض اقدامات یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ قرآن پہ ہاتھ رکھا ہے قسم کھائی ہے کہ کوئی حرج تو نہیں کیوں حرج نہیں ہے گناہ ہے بہت بڑا لیکن اگر کوئی لگائے گا تو اس کو توبہ کرنے چاہیے اور اس کا کفار ادا کرنا چاہیے قسم کا کفار ادا کریں گیارہویں کہتی ہیں کہ کیا کرنا لازم ہے اگر لازم ہے تو کیوں تو کوئی لازم کی کسی نے بھی نہیں کہا یہ لازم نہیں ہے گیارہویں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ کھانا پکا کر اس پہ قرآن وغیرہ پڑھ کر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو ای سال ثواب کرنا یہ ایک مستحب کام ہے جیسے عام مردوں کو ہم کرتے ہیں ایسے اولیا کرام کی امبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی ثواب پیش کیا جاتا ہے حریت توفتاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اس کو لازم اور ضروری سمجھنا غلط ہے کیونکہ اگر کرتا ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے یہ ہی کہتی ہیں کہ نانی فوت ہو گئی ان کا سونا ہمارے پاس ہے تو کیا اس پر زکات بنتی رہے گی تو دیکھیں جیسی نانی کا انتقال ہوا فوراً اس سونے کو ورثا میں تقسیم کرنا لازم ہے جس جس وارث کے حصے میں جتنا سونا آئے گا اس پر زکوۃ بنے گی ورنہ بھی اگر آپ نے رکھا ہوا ہے تو وہ تو ورثاء کا حق ہے ورثا کے کا حق اس پر شامل ہو گیا ہے تو ان ورثاء پہ رہیے ان پر زکوۃ ان پر زکوات بن رہی ہے تو ایک آدمی نکال بھی دے گا تو یہ زکات صحیح ادا نہیں ہوگی کیونکہ جس وارث کا اس میں حق شامل ہے اگر وہ بالغ ہے تو بالغ سے بغیر پوچھے اس کی طرف سے زکات ادا کرنے سے زکات ادا نہیں ہوتی ہے لہذا سب سے پہلا کام یہ کریں زکات کی فکر چھوڑ کر کہ پہلے اس کو غرسہ میں تقسیم کس کی طرح کیا جائے فوراً سے پیش اس کو تقسیم کر دیجئے دوسرا یہ کہتی ہیں کہ سونا بینک میں رکھا ہوا ہے چاہے بینک میں ہو چاہے گھر میں ہو سال بر سال اس سے بنتی رہے گی ٹھیک پوچھا کہ بالوں کو کالا رنگ لگا لیا گیا ہو تو کیا اس میں نماز ہو جاتی ہے جی ہاں نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا نماز بالکل ہو جائے گی تو چلے کون تھے ہم زکات کے بارے میں اس کر رہے تھے کہ زکات کے حساب کا طریقہ یہ ہے کہ جب میں نے آپ کو بتایا کہ ساڑھے سات سوری ساڑھے ہزار کے قریب روپیہ یہ سترہ کے قریب روپیہ آپ کے پاس ہو جائے آپ کو اسلامی تاریخ نوٹ کر لیں جب پورا سال گزر جائے وہی اسلامی تاریخ دوبارہ آئے تو اب ذرا آپ چند چیزوں کا حساب کیجیے گا گھر میں جتنا بھی سونا ہو ایک تولہ دو تولا تین تولہ اس کو تلوا لیں سونار سے اور اس کے موجودہ ریٹ معلوم کر لیں تین تولا کے چار تولہ کا ریٹ کیا ہے وہ لکھ لیں چاندی ہے تو اس کے ساتھ بھی یہ کہ اس, کا, اس کے بھی اماؤنٹ نکال لیجیے کیش روپیہ لکھ لیجیے اگر پرائز بانڈ وغیرہ ہیں تو اس کی مالیت بھی لکھ لیجیے اگر کچھ سامان ایسا ہے جو آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے بی بیچنے کی نیت سے آپ نے خریدا تھا یا آپ کی فیکٹری میں کوئی پروڈکٹ تیار کر کے رکھی ہوئی کہ ہم اس کو سیل کریں گے تو اس کی بھی آپ مالیت نکال لیں ان کا ٹوٹل کر لیجئے ٹوٹل کرنے کے بعد اب آپ یہ غور کریں کہ آپ پر کسی کا قرضہ ہے کہ نہیں اگر قرضہ ہو تو اس کو اس میں سے مائنس کر دیں اب جتنا یہ باقی بچا پھر اس پر یہ غور کر لیجئے کہ یہ نصاب کے برابر باقی رہا کہ نہیں رہا یعنی نصاب سے مراد مال کی مخصوص مقدار ہے تو اگر ابھی بھی یہ مثال کے طور پہ آپ نے حساب کیا تو بنا پانچ لاکھ بل فرض اب آپ نے قرضے کا حساب کیا تو دو لاکھ تھا دو لاکھ کو مائنس کرنے بچا تین لاکھ تو یہ سولہ ہزار سے بہت زیادہ ہے اس کا تین لاکھ کا آپ کو ڈھائی پرسنٹ نکالنا ہوگا تو غرض یہ کہ سال کے شروع اور آخر میں نصاب کی تکمیل اس لیے دیکھی جاتی ہے کہ زکات بنی یا نہیں بنی اگر تکمیل ہے شروع میں بھی نصاب تھا آخر میں بھی تھا تو سال میں کتنا آیا کتنا گیا کوئی حساب نہیں ہوتا شروع آخر میں نصاب ہونا چاہیے اب آخر کے اندر جتنا بھی اماؤنٹ ہے ٹوٹل اس کو لگا کر اس میں سے قرضے کو مائنس کر کے جتنا بچے گا اس کا ڈھائی پرسینٹ زکات ہوگی یہ حساب کا طریقہ اور بہت سارے اور اس میں مسائل کرتے رہیں گے تو ہم بتاتے رہیں گے چند مساریف سے سماج فرما لیں کہ کو کس جگہ دینا چاہیے کس جگہ نہیں دینا چاہیے اس میں تھوڑا سا اصول آپ کو سمجھا دیتا ہوں ایک تو یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ زکات میں کسی کو مالک بنایا جائے گا یہی فو نے لکھا ہے کہ کسی کو آپ مالک بنائیں دوسری بات یہ ہے کہ چند لوگوں کو زکات نہیں دے سکتے ہیں باقی سب کو دے سکتے ہیں جن کو نہیں دے سکتے ان کا حساب آپ رکھ لیجئے ذہن میں کہ ایک جن کی نسل سے آپ ہیں جسے ماں باپ دادا دادی نانا نانی جو آپ کی نسل سے ہیں انہیں نہیں دے سکتے جیسے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواس نواسی اور اسی طرح سید کو اسی طرح شوہر بیوی بی کو بیوی بی شوہر کو نہیں دے سکتا اسی طرح جو مالک کے ہے اس کو نہیں دے سکتے باقی سب کو آپ نکات دے سکتے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو بروز جمعرات پاکستان اسٹرن ٹائم کے مطابق سات بجے دوبارہ آپ کی خدمت حاضر کا شرف حاصل ہوگا اس موضوع کو کنٹینیو رکھیں گے اس ہفتہ کے لیے اپنے میزبان کو ہماری کیو کے وی ٹیم کو اور دبئی میں ہم سے تعاون کرنے والے بہت سارے بھائیوں کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دکھ کیجیے ہم آپ کے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آخرت کی بہترین تیاری کرنے کی توثیق تو فرمائے آمین و دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین